لکھنؤ کی پانچ راتیں دوسری رات علی سردار جعفری ایسی نہیں ہوئی ہے سبا در بدر کہ ہم وہ تمام راتیں ہمارے جسم ہمارے دل ہماری روح میں جذب ہو چکی ہیں بے معنی فضول طوفانی راتیں مگر انہیں میں سے معنی اور مقصد کے ستارے جھانک رہے ہیں جب ہم دن کو باہر نکلتے تو وہ راتیں ہمارے ساتھ چلتی تھی لوگ مڑ کر دیکھتے تھے اور آپس میں اشارے کرتے تھے وہ نئے شاعر جا رہے ہیں مجاز عام طور سے علی گڑھ کی سلی ہوئی شیروانی پہنتے تھے اور میں خدر کا کرتا پاجامہ سپتے حسن کے جسم پر کرتے پاجامے کے ساتھ ایک نفیس جیکٹ بھی ہوتا تھا تینوں کے سر پر گاندھی ٹوپی جو ہر حالت میں ترچھی رہتی تھی مجاز کے سر پر کبھی کبھی جاڑوں میں نرم سمور کی ٹوپی آ جاتی تھی میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم کا طالب علم تھا سپتے حسن نیشنل ہیرالڈ میں سب ایڈیٹر تھے مجاز بےکار تھے اور صرف شاعری کرتے تھے مگر ہم تینوں مل کر نیا ادب نکالتے تھے اور بھینسا کنڈ کے علاقے میں راجا محمود آباد کی ایک بڑی سی کوٹھی کے چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے خفیہ پولس کے سادہ پوش سپاہی سائے کی طرح پیچھے لگے رہتے تھے نہ جانے کیوں انیس کی گرمیاں تھی شام ہو رہی تھی ہم نے دن بھر کھانا نہیں کھایا تھا سگریٹ بھی نصیب نہیں ہوا تھا ہمارا نوکر محمد جو ہمارے ساتھ فاقہ کشی کا عادی ہو چکا تھا آج وہ بھی کوئی انتظام نہیں کر سکا تھا وہ عام طور سے ہماری عدم موجودگی میں نیا ادب کے پرانے پرچے نہ جانے کہاں اور کیسے بیچاتا تھا اور کھانا پکا لیتا تھا اگر غلطی سے کوئی شامد کا مارا سی آئی ڈی کا آدمی چکر لگا لیتا تو اس کی خیر نہیں تھی محمد اس کو پرانے پرچے تھما کر دو تین روپے ضرور وصول کر لیتا تھا لیکن آج اتفاق سے سی آئی ڈی والے بھی ہمیں بھول گئے تھے مجاز کے گھر کھانا مل سکتا تھا لیکن وہاں جانا اس لیے خطرے سے خالی نہیں تھا کہ مجاز ایک ہفتے سے گھر سے غائب تھے اور ان دنوں کا حساب دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے ہم تینوں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ پریس سے نیا ادب کا پرچہ چھپ کر آ گیا ہم نے فوراً اپنے دوستوں کی ایک فہرست مرتب کی اور ان کو نیا ادب کا خریدار بنانے کے لیے روانہ ہو گئے خیال تھا کہ کچھ روپے آئیں گے تو کھانا بھی پک جائے گا اور پرچہ ڈاک میں چلا جائے گا باغوں کے کنارے گزرتی ہوئی ٹھنڈی اور خاموش شاہ نجف روڈ پر جو ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھی ہم سب سے پہلے ایک پولیس سپرینٹینڈنٹ کے گھر پہنچے وہ مجاز کی شاعری کے بڑے مداح تھے اور اس پرچے میں مجاز کی نئی نظم چھپی تھی سپرینٹینڈنٹ صاحب خود تو گھر پر موجود نہیں تھے لیکن ان کے چھوٹے بھائی نے ہماری بڑی خاطر مدارات کی چائے پینے کے بعد ہم نے سگریٹ جلایا اور ان کو نیا ادب کا پرچہ پیش کیا انہوں نے بڑے شوق سے رسالہ لے لیا اور جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کر حاضر کر دیا ہمارے پاس واپس کرنے کے لیے چھ روپے نہیں تھے انہوں نے پانچ کا نوٹ دیا لیکن ہمارے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں تھا یہ دیکھ کر انہوں نے پانچ کا نوٹ بھی واپس لے لیا اور دوسرے دن نوکر کے ہاتھ چار روپے بھیجنے کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا ہم تینوں ایک دوسرے کی صورت دیکھتے باہر نکل آئے ان کا یہ فکرہ بڑی دیر تک ہمارے کانوں میں گونجتا رہا آپ تینوں کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے شام ڈھل کر رات ہو چکی تھی اور فضا میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل گئی تھی سڑک سنسان تھی اور میں سپت حسن دونوں خاموش تھے اور مجاز زیر لب گنگنا رہا تھا رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں سپتے حسن نے مجاز کو دو تین بار کنکھیوں سے دیکھا اور پھر جل کر کہا ویرانہ دل میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا کوئی ایک میل کے بعد ایک بیرسٹر صاحب کا گھر آیا وہ علی گھڑ میں ہمارے ساتھ پڑھ چکے تھے حال ہی میں انگلستان سے ایک انگریز بیوی بی لے کر واپس آئے تھے ان کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ بیوی بی ٹارچ لیے کھڑی ہیں اور نوکر موٹر کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیرسٹر صاحب خود پہیا بدلنے کی فکر میں ہیں ہم تینوں کو دیکھتے ہی بڑی بے تکلفی سے بولے کہ بھائی خوب آئے ذرا مدد کر دینا میرا جیک ٹوٹ گیا ہے ہم تینوں نے نوکر کے ساتھ مل کر ان کی موٹر کو اونچا کیا اور انہوں نے پہیا بدل دیا پھر وہ اپنے ہاتھوں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے فورن موٹر میں بیٹھ گئے اور اپنی بیوی کے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ہم سے مخاطب ہوئے پھر ملاقات ہوگی اس وقت ذرا باہر جانا ہے مجھے تیش گیا لیکن مجاز نے صبر سے کام لیا اور چپکے سے کہا ہم تمہیں نیا ادب کا خریدار بنانے آئے تھے بیرسٹر صاحب نے رسالہ لے لیا اور جیب سے ایک پرچے کا دام چھ آنے نکال کر مجاز کو دینے لگے اب مجاز کا چہرہ بھی تم تمہا اٹھا موٹر اٹھانے کی مزدوری دے رہے ہو پر یہ بھی رکھ لو اور واقعی بیرسٹر صاحب نے پیسے جیب میں رکھ لیے اور موٹر اسٹارٹ کر دی ہم کچھ اپنے کیے پر شرمندہ تھے اور کچھ بیرسٹر صاحب کی حرکت پر ناخوش خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہے اور آگے چل دیے لیکن دل ہی دل میں بیرسٹر صاحب کا شجرائے نصب دہرایا اگر طبقاتی ہم آہنگی نہ ہو تو فکری ہم آہنگی ضروری ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دوستی نہیں ہو سکتی اس دن سے بیرسٹر صاحب کا نام ہمارے دوستوں کی فہرست سے کٹ گیا لال باغ اور بشیشور ناتھ روڈ پر دو تین دروازے اور کھٹکھٹائے لیکن وہاں کسی سے ملاقات نہ ہو سکی اب بھوک کے مارے برا حال تھا اور تکان بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن ہم اپنی نامعلوم منزل کی طرف بڑھنے پر مجبور تھے حضرت گنج سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک بار میکانے کے سامنے بیرسٹر صاحب کی موٹر کھڑی ہوئی دکھائی دی اسے نظر انداز کر کے ہم لوگ ایک لیڈی ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچ گئے ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم لوگ بارہا اپنی نظمیں سنا چکے تھے اور یقین تھا کہ وہ مل گئیں تو مایوسی نہیں ہوگی ہمارا نام سن کر وہ خود باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں اس وقت معافی چاہتی ہوں گھر میں ایک پارٹی ہے اس پر سپت حسن نے انہیں نیا ادب پیش کیا انہوں نے مسکرا کر پرچہ لے لیا اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئیں ہم سمجھے کہ دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ پھر باہر نکل آئیں ان کے ہاتھ میں پچیس روپے کا چیک تھا اس وقت اگر اس عطیے کے بجائے وہ ہمیں چھ روپئے نقد دے دیتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہم نے ان کا بے انتہا شکریہ ادا کیا اور دوسرے دن اپنی نئی نظمیں سنانے کا وعدہ کر کے آگے بڑھ گئے اب کہاں جائیں اور کیا کریں رات کے نو بج چکے تھے حضرت گنج کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں ریستوران ہمیں بلا رہے تھے لیکن ہماری جیب میں صرف ایک پچیس روپے کا چیک تھا حضرت گنج سے ہمارے قدم بنارسی باغ کی طرف بڑھنے لگے وہاں ہمارے ایک بڑے بے تکلف دوست ڈپٹی کلیکٹر رہتے تھے جو کچھ دن کے لیے لکھنؤ آئے تھے ان کے نوکر نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ ڈپٹی صاحب گھر پر نہیں ہیں اور ہم بغیر کسی سوال جواب کے واپس ہو گئے ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ڈپٹی صاحب گھر ہی میں ہیں آپ کو بلا رہے ہیں امید کے چراخ کی لو پھر اونچی ہو گئی لیکن وہاں جا کر پہلے سے بھی زیادہ مایوسی ہوئی ڈپٹی کلکٹر صاحب کے کوئی عزیز اپنے کسی دوست کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہم سے معذرت کی اور ہم نے سے اب بھینسا کنڈ واپس جانے کے سوا کوئی صورت باقی نہیں تھی بھوک اور تھکان نے ناکامی کی وجہ سے زیادہ نڈھال کر دیا تھا یہاں سے مجاز کا گھر بھی دور تھا اور فرنگی محل اور بھی زیادہ دور جہاں فرت اللہ اور حیات اللہ انصاری رہتے تھے رفیع صاحب کے گھر کا فاصلہ بھی اچھا خاصا تھا ایک بار خیال آیا کہ اپنے وائس چانسلر شیخ حبیب اللہ صاحب کے گھر جا کر کھانا کھا لیں اس کے دروازے ہمارے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب اپنے پاس کھانے کو ہو تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہو تو پھر ایک شفیق اور مہربان استاد کا گھر بھی اجنبی لگنے لگتا ہے جی چاہ رہا تھا کہ کوئی پہچاننے والا اپنی موٹر میں گزرے اور ہمیں گھر تک پہنچا دے دور سے ایک یکہ آتا ہوا دکھائی دیا ہم لوگوں نے اپنی جیبیں ٹٹولی کہیں ایک دو پڑی ہوئی مل گئی اور ایک جیب سے ایک کھوٹی کنی نکل آئی. اتنی دیر میں یکا قریب آ گیا یکے والے کی گود میں ایک بچہ تھا اور دودھ کی بوتل پاس رکھی تھی اس نے بتایا کہ بچے کی ماں مر چکی ہے اور وہ دن بھر بچے کو اپنے ساتھ یکے میں لیے پھرتا ہے ہم نے پوچھا بھینسا کنڈ تک پہنچانے کا کیا لوگے اس نے تین آنے مانگے ہم نے دو آنے پر معاملہ طے کرنا چاہا اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ایک کھوٹی اکنی بھی ہے اس نے لگام گھوڑے کی پیٹ پر چھٹک دی اور یہ کہتا ہوا چلا گیا میاں کیوں مذاق کر رہے ہیں حضرت گنج میں کافی ہاؤس کے سامنے ہوتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف مڑے تو ایک تاڑی خانہ ایک سامنے آ گیا ہوا میں پھیلی ہوئی تاڑی کی خوشبو نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے قدم خود بخود رک گئے مجاز نے کہا یار تاڑی کبھی نہیں پی ہے کیا مزہ آتا ہے مگر ہمیں سے کسی نے بھی تاڑی نہیں پی تھی میں نے تاڑی کی غریب پروری کا قصیدہ پڑھا اور سپت حسن نے اس کی غذائی خوبیوں پر روشنی ڈالی اور مجاز یہ دریافت کرنے کے لیے اندر گھس گئے کہ اچھی دو اننی اور کھوٹی اکنی میں کتنی تاڑی مل سکتی ہے چند لمحوں میں مجاز کی آواز آئی اور میں اور سپت حسن خاموشی سے پھولے نہیں سمائے لیکن ہمارا اندر قدم رکھنا تھا کہ معلوم ہوا جیسے تاڑی خانے پر بجلی گر پڑی دو تین پینے والے خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے اور تاڑی خانے کا مالک ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور ازر کرنے لگا کہ میں وقت ختم ہونے کے بعد تاڑی نہیں بیچتا حضور یہ دو تین آدمی دیر سے بیٹھے ہیں اور گھر جانے کا نام نہیں لیتے دراصل اسے بھی یکے والے کی طرح ہمارے کھدر کے کپڑوں سے دھوکا ہوا اور وہ ہمیں سرکاری آدمی سمجھ کر معذرت کرنے لگا کانگریس کی پہلی وزارت آنے کے بعد بڑے بڑے سیٹ سہوکاروں کے علاوہ خفیہ پولیس کے لوگوں نے بھی کھدر پہننا شروع کر دیا تھا ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی خوشامت تک کی لیکن وہ ٹس سے مس ہوا آخر ہم تینوں تھکے ہارے گھر واپس آ گئے لیکن اندر قدم رکھتے ہی معلوم ہوا کہ ہمارے نوکر محمد نے کوئی کرشمہ دکھایا ہے باورچی خانے سے نہایت اشتہا انگیز خوشبو اور کباب تلنے کی آواز نے ہمارا استقبال کیا میں نے پکار کر پوچھا محمد کیا سی آئی ڈی والے کو ذبح کر لیا اس نے باورچی خانے سے نکل کر ہنستے ہوئے میز کی دراز کی طرف اشارہ کیا ہم نے دراز کھولی تو معلوم ہوا کہ تین سو کا منی آرڈر آیا ہے اور وہ بھی تار کے ذریعے سے جو ہماری عدم موجودگی میں محمد نے وصول کر لیا تھا کانپور کے طالب علموں اور مزدوروں نے نیا ادب کے پچاس خریدار بنائے تھے اور کچھ عطیات جمع کیے تھے